شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصحت کی تو کون کر غم کروں کافروں کا